گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ الشیطان الرجیم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 تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے ابو ابو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے دین جزا و سزا کے دن کا مالک ہے نا کا نستا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا سلامت لیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو غزب کا مورت بنائے گئے اور نہ ہی ان کا راستہ جو گمگشتہ راہ ہو گئے الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد للہ ہر مین رحم رہی دن سر تمست دین وی روشتہ جمعے کے خطبے میں میں نے حضرت مذیم الاََ اسلام کا ایک حوالہ پڑھا تھا جس میں آپ نے مسلمانوں کی عمومی حالت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر ان کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بکلی دور نہ جا پڑے ہوتے تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں آگے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اس کا پہلے ذکر نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کون سی بات اسلام کے خلاف ہے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یعنی مسلمان عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ الحمد للہ الہ اللہ کہتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے کے دنوں میں روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں آفرماتے ہیں کہ مگر میں کہتا ہوں کہ ان کے تمام اعمال امالِ سالح کے رنگ میں نہیں ہیں ورنہ اگر یہ امالِ سالح ہیں تو پھر ان کے پاک نتائش کیوں پیدا نہیں ہوتے ہمارے سالیہ تو تب ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے فساد اور ملاوٹ سے پاک ہوں لیکن ان میں یہ باتیں کہاں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فساد کی حالت مسلمان ممالک میں ہے. مسلمان گروہوں میں ہے ایک دوسرے کی گلدنے کاٹنے پر سرگرم ہے ہر ایک لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور دوسرے لا لا اللہ پڑھنے والے کا خون کرتا ہے اس کا حق مارتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے کیا یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے جس پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں کیا یہی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جس کی یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ دنیا داری غالب ہے اگر مذہب کا نام بھی لیتے ہیں تو سیاست چمکانے کے لیے اور اپنے زوم میں اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل کے بارے میں تو حضرت عائشہ ریض اللہ عنہا کا اسنہری حروف میں لکھا جانے والا بیان ہے کہ کانا خل خول و حلقرآن کیا آپ کی سیرت اور آپ کے معمولات کا پتہ کرنا ہے تو کریم آپ کی سیرت تصل اسے پڑھو اور یہ نمونے آپ نے اس لیے قائم فرمائے کہ مومن آپ کو ماننے والے اس پر عمل کرے لگا, نعرے لگانے کے لیے نہیں اللہ تعالی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ میرے ایسے حقیقی تعلق صرف لا اللہ کے سے قائم نہیں ہوگا بلکہ میری محبت کو حاصل کرنا ہے تو پھر میرے محبوب رسول کی پیروی کرو اس کے اسرے کو اپناؤ تو میرے پیارے بن جاؤ گے تمہیں وہ مقام مل جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا مقام ہے ورنہ تمہارے نعرے کھوکھ لیں چانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلن <ھول> کن تم تو ہی بون اللہ فتح بے اونی یو بحکم اللہ کو وہ یکفر لکوں ذونو و اللہ ہو وہ تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے <تصفح> کیا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے مسلمانوں کا ہے علماء جن کو آمد المسلمین عام طور پر اللہ تعالیٰ کا پیارا سمجھتے ہیں اسے قریب سمجھتے ہیں وہ سب سے زیادہ دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں خود اب پاکستان میں تو بعض تجزیہ نگار اور کالنوی اخباروں میں بھی لکھنے لگ گئے دوسرے میڈیا پر بھی کہنے لگ گئے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ان نام نہاد علماء نے ایسی کر دی بس اس وقت مسلمان علماء کی عمومی حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی قرآن اور صنعت کی حقیقت بتانے والا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق بھیج ہے لیکن نہ خود اس کی بات سننا چاہتے ہیں نہ عوام کو سننے دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے کے خلاف کفر کے فتح دے کر ایک عمومی خوف و حراس اور فتح و فساد کی صورت پیدا کرتی ہے یہ الزام حضرت مسیم علیہ السلام پر ہر روز لگتا ہے کہ آپ نے ناوز باللہ دنیاوی خواہشات کی تکمیل اور اپنی بڑائی کے لیے جمعہ قیام کیا بہرحال ہم جانتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے اور آپ صلی اللہ وسلم کی شریعت کی تکمیل کے لیے ہی اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا تھا قرآن کریم کے علوم معرف کا فہم و ادراک آپ کے ذریعے سے ہی ہمیں حاصل ہوا آپ نے ہر موقع پر قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی چنانچہ شاید کلین گن تم تو اللہ یو بےونی یوبیت اللہ کو مختلف مواقع پر مختلف زاویوں اور معانی کے ساتھ اپنے پیش فرمایا بیان فرمایا اور یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلا کر اس کا پیارا بنا کر فتنہ و فساد کی حالت سے نکالنے والی بن سکتی ہیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ مسلمانوں کے لیے اپنے بقا کو قائم رکھنے کے لیے اپنے ملکوں میں امن قائم رکھنے کے لیے اسلام کی شان و شوقت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے نیک نتائج اس وقت قائم ہوں گے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی ہوگی ورنہ لا اللہ کا نعرہ بھی کھوکھلا ہے اور محمد رسول اللہ کا نعرہ بھی کھوکھلا سب <ıkk> <laughs> میں بعض اقتباساتھ لی ہیں اس آیت کی تشریح میں جو آپ نے فرمائے جگہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اندرونی تفریق کا موجب بھی یہی حب دنیا ہی ہوئی ہے کیونکہ اگر محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوتی تو آسانی سے سمجھ آ سکتا تھا فلاں فرقے کے اصول زیادہ صاف ہیں اور وہ انہیں قبول کر کے ایک ہو جاتے ہیں اب جب حب دنیا کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے جب ان کا قدم ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نہیں اللہ تعالی نے تو فرمایا تھا کہ کلین کو تم تو ہبون اللہ فتح بونی فتح بونی یوب اللہ یعنی کہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا فرماتے ہیں کہ اب اس حب اللہ کے بجائے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حب ال دنیا کو مقدم کیا ہوا ہے کیا یہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار تھے کیا وہ نعذ اللہ سود لیا کرتے تھے یا فرائض اور احکام الہی کی بجاوری میں غفرت کیا کرتے تھے کیا آپ میں معذ اللہ نفاق،, نفاق تھا مداحنہ تھا دنیا کو دین پر مقدم کرتے تھے غور کرو اتباع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلو اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا ہے لیکن آج کل عملی طور پر جو مسلمانوں کی حالت ہے اور پھر اللہ تعالی کی جو فیری شہادت اس کے خلاف ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کا یہ ہو رہا ہے ملت ملک لڑ رہے ہیں غیروں کے پاس جا کے ہم مسلمان ممالک دوسرے مسلمان ممالک کے خلاف لڑنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں اب گزشتہ دنوں امریکہ کے صدر نے جو ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں لگانے کا ایک اعلان کیا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس پر سارا یورپ یورپین یونین دوسرے ممالک اس کے خلاف ہیں اور یہاں انگلستان میں ایک انگریز کالم کالم لکھنے والے نے لکھا کہ اس امریکہ کی اس حرکت پر صدر کی حرکت پر ساری دنیا خلاف ہے سوائے تین ممالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کر رہا ہے امریکہ ایک تو امریکہ خود ایک اسرائیل اور ایک سعودی عرب اب سعودی عرب مسلمان ملک کے خلاف ایک غیر مسلم ملک کو جنگ کرنے کی اجازت دے رہا ہے بلکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے <تصفح> تو یہ حالات ہیں مسلمانوں کے اور اسی کا نقشہ حسب سے کھینچا ہے کہ تم لوگ تو پھٹے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کس طرح حاصل کر سکتے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ حقیقی نے انسان کس طرح کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی جزا کو انسان کس طرح حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات سے کس طرح فیض یاب ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ انعامات حضمت علیہ السلام کو انعامات کس طرح ملے آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں آپ کے خلاف ہی فتح دیے جاتے ہیں کہ نقض و بلّہ آ حضرت صلّم سے کی تعلیم سے انحراف کرنے والے ہیں آپ اسلام کی تعلیم تعلیم سے انحراف کرنے والے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعام و برکات اور معرف اور حقائق اور کشوف سے بہراور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجے کے تزکیہ نفص ملتے ہیں اعلیٰ درجے درجے کا تذکیہ نفس ہوتا ہے مقام پر انسان پہنچتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ سے انعامات و برکات ملتے ہیں کشوف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوتا ہے فرمایا کہ جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے کہ کل ان کو تم تحبون بون اللہ فتح بے اونی اللہ اور خدا تعالیٰ کے اس دعوے کی عملی اور زندہ دلیل آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں اس زمانے میں مجھ سے اللّہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اس لیے کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں کھویا گیا آپ کی پیروی کی اور اللہ تعالی نے پھر محبت کا سلوک کیا پس آپ پر الزام لگانے والوں کے الزام کے آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرایا ہے فرما رہے ہیں کہ جو مقام مجھے ملا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور آپ کی کامل پیروی کے ذریعے سے ملا جس کو دنیا آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گرانے والا سمجھتی ہے وہی حقیقی عاشق ساتھ تھی جس نے حقیقی پیروی کی اور پھر اللہ تعالی نے بھی ایسا نوازا کہ اپنے حبیب سے محبت کرنے کی وجہ سے وجہ سے اپنا بھی محبوب بنا لیا اس کامل پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے س... کو جو آپ سپرد کام فرمایا اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے پھر ایک جگہ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں آیت کی کہ ان کو کہہ دو کہ تم اگر چاہتے ہو کہ بہو میرا ہی بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت ہے اس کا ترجمہ ہے فرماتے ہیں کیا مطلب کہ میری پیروی ایک ایسی شے ہے جو رحمت علاج سے نا امید نہیں ہونے دیتی گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے ہاں سلم کی پیروی جو ہے وہ کی جائے تو وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے آپ ہیں اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سچا اور صحیح ثابت ہوگا کہ تم میری میری پیروی کرو یہ اہمر سرسوں کی پیروی کرو اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراشدہ طرز ریاضت اور مشقت اور جب تب سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور قرب الہی کا حقدار نہیں بن سکتا انوار و برکات الہیہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتی جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جائے اور جو شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر والد کر لے اس کو وہ نور ایمان محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا مجب ہوتا ہے اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے اور نقصانی جوش و جذبات کی تنگ و تاریخ کپڑوں سے نکال دیا جاتا ہے اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے آنسر نے کہ ان الحاشر اللطی یوشر الناس و الا قدمی یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس سے قدموں پر وہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں روحانی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں آپ کے پیچھے چلنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے والے ہیں پھر <coughs> ایک جگہ آپ اس کی مزید فرماتے ہیں کہ سعادت عظما کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے جیسا کہ عیسائیت میں صاف فرما دیا ہے تم تو بون اللہ فتح بے اونی یعنی آؤ میری پیاری بھی کرو تاکہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ رسمی طور پر عبادت کرو اگر حقیقت مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے خود ہی ایک بات سے روکے اور خود ہی کر لے رسمی نماز... نمازیں نہیں ہیں نمازیں اس طرح ادا کرو جو ان کا حق ہے جو ان کے باوقات ہیں اس کی پابندی کرنی ضروری ہے اور پھر اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو ورنہ تو یہ رسمی باتیں ساری فرمایا کہ اسلام محض اس کا نام نہیں ہے اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی درخت رکھ دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا میرا جینا میری نماز میری قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں بس حقیقی پیروی کرنے والے اپنی عبادتوں کے بھی معیار بلند کرتے ہیں بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اس لحاظ سے بھی ہمیں ضرورت ہے ورنہ ہمارا بھی پیروی کا دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل معاہد ہونے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اے رسول تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے رسول تو ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو یہ عائد کا ترجمہ ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع انسان کو محبوب الہی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کامل معاہد کا نمونہ تھے یعنی اب اس سے یہ استعمال آپ کر رہے ہیں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ آپ کام تھے اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے جس پہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا اس لیے عبادت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمونہ ٹھہرایا جس طرح دوسرے اخلاق, اخلاق فاضلہ کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت, محبت کامل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنا رہبر اور ہادی نہ بنا لے چنانچہ خود اللہ تعالی نے اس بات کی اس کی بابت فرمایا ہے فتح بونی یو ببکم اللہ یعنی محبوب الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے سچی اتباع آپ کے اخلاق فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے بس ایک تو عبادت کے رنگ ہیں ایک دوسرے اخلاق کے فاضلہ کے رنگ ہیں اور سچی اتباع کا مطلب یہی ہے کہ جو اخلاق کے فاضلہ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ پیدا کی جائے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے حتائشہ اطلاع راہ نے فرمایا کہ کہاں خلو کہ آپ کے اخلاق کے فاضلہ اگر دیکھنے تو قرآن کریم پڑھ لو وہی اس کی تفسیر ہے بس اس لحاظ سے بھی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں اوروں کو کہنے سے پہلے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ حضم وسیم علیہ السلط کو مان کر ہم نے کس حد تک قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بنایا ہے یہ بیعت کا حصہ بھی ہے سچائی کو ہم نے کس حد تک قائم کیا ہے انصاف کو ہم کے تک قائم کرنے والے ہیں. لوگوں کے حقوق دینے میں ہم کس حد تک کوشش کرنے والے ہیں <تصفح> پھر ایک جگہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو خود بخود خدا سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے واسطے واسطہ ضروری ہے اور وہ واسطہ قرآن شریف اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واسطے جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ کبھی بامرات نہ ہوگا انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے اور غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے کل یا عباد اللہ زینہ اصرفو اللہ ہیں یعنی کہتے ہیں میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اس فرمایا کہ اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہیں نہ کہ مخلوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو وہ سب حکموں پر کاربند رہو کرو سب حکم و کار بند رہو جیسے کہ حکم ہے ان انکن تم تو ہون اللہ فتح بونی یو بکم اللہ یعنی اگر تم خدا سے پیار کرنا چاہتے ہو اور تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرم بردار بن جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤ تب خدا تم سے محبت کرے گا بس انتہائی گناہ بھی استغبار کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اگر حقیقت میں اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے تو پھر خلا تعالیٰ کا پیارا بن سکتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کی جاوے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں کوئی مر جاتا ہے تو قسم قسم کی بدعت اور رسومات کی جاتی ہیں حالانکہ چاہیے کہ مردے کے حق میں دعا کریں رسومات کی وجاوری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی حد تک بھی کی جاتی ہے جو نئی نئی رسمیں پیدا کر لی ہیں یہ صرف آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ یہ ایک لحاظ سے آپ کی حد تک ہے اب جنہوں نے حتی رسول کے قانون پاس کیے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑھ کے اس بدأت ان... ان... نے آ فرماتے ہیں اور وہ اس طرح کہ گویا آ حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی حد تک کس طرح کی جاتی ہے کہ گویا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نہیں سمجھا جاتا اور اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیا ضرورت پڑتی پس یہ ان لوگوں کو جو ہمارے خلاف کفر کی فتح دیتے ہیں اپنے گرمان میں جھانکنے کی ضرورت ہے پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اس اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا ہیں پس سب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان کامل متبعِ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ سے فیوز و برکات پا نہیں سکتا اور وہ معرفت اور بصیرت جو اس کی گناہ آلود زندگی اور نفسانی جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کر دے عطا نہیں ہوتی ایسے ہیں جو علماء امتی علماء امتی کے مفہوم کے اندر داخل ہیں اگر جذبات نقصانی جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے تو کامل پیروی کی ضرورت ہے آپ کے اس پہ چلنے کی ضرورت ہے حقیقی معرفت اور بصیرت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنی ہے اس کا محبوب بننا ہے تو آپ کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے گناہ آلو زندگی سے نجات پانی ہے تو آپ کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جن کے بارے میں علامہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میرے امت کے امبیا علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں لیکن آج کل کے علماء اس میں شامل نہیں کہ وہ مقام نہیں پانے والے کیونکہ یہ تو احمد رسّ اللہ وسلم کے جاری فیض کے قائل ہی نہیں یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس سے فیض مل سکتا ہے پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا مقام تو یہ تھا کہ آپ محبوب اللہ تھے لیکن اللہ تعالی نے دوسرے لوگوں کو بھی اس مقام پر پہنچنے کی راہ بتائی جیسا کہ فرمایا کولن کن تم تو ہُون اللہ فتح بمونی یعنی ان کو کہہ دے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ تو میری اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا یہ اعلان کروایا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اب غور کرو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع محبوب الہی تو بنا دیتی ہے پھر اور کیا چاہیے <derecho> پھر جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نجات ہو سکتی ہے وہ جھوٹا ہے خدا تعالی نے جو بات ہم کو سمجھائی ہے وہ بالکل اس کے برخلاف ہے خدا تعالی فرماتا ہے کہ کل ان کم اللہ فتح بونی بکم اللہ کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے بغیر مطابعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا جو لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکت رکھتے ہیں ان کی کبھی خیر نہیں ہے یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کے بارے میں ایک عیسائی سے آپ کی بحث ہو رہی تھی سوال جواب ہو رہے تھے اس نے عیسائی نے یہ کہا کہ اپنا حوالہ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنے بارے میں کہ میرے پاس آؤ تم جو تھکے اور ماندے ہو کہ میں تمہیں آرام دوں گا اور یہ بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں روشنی ہوں اور میں راہ ہوں میں زندگی اور راستی ہوں یعنی میں روشنی ہوں میں رستہ ہوں دکھانے والا ہوں میں زندگی دینے والا ہوں میرے پاس آؤ تو عیسائی نے سوال کیا کہ کیا بانی اسلام یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ اپنی طرف منسوخ کیے ہیں حضر وسیم علیہ السّلۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن شریف میں صاف فرمایا گیا ہے کہ کل ان کو تم تو ہبون اللہ فتح بونی یحو بم اللہ یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے فرمایا کہ یہ وعدہ کہ میری پیروی سے انسان خدا کا پیارا بن جاتا ہے مسیح کے گزشتہ اقبال پر غالب ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ انسان خدا کا پیارا ہو جائے مسیحت یہ کہا تھا روشنی پاؤ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا آنسلوں کو کہ آپ اعلان کریں کہ جو میری پیروی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اور گناہ بھی جائیں گے فرماتے ہیں کہ پس جس کی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے اس سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اپنے تئیں روشنی کے نام سے معصوم کرے یہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف عیسائی پادری عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے ہندوستان میں لاکھوں مسلمان عیسائی ہو چکے تھے مسلمان علماء اور دوسرے لیڈروں کو توفیق نہیں تھی کہ اسلام کا دفاع کر سکیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان کو ایسے رنگ میں بیان کریں کہ غیر مسلموں کے منہ بند ہو سکیں ایسے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا آپ ہی تھے جنہیں اللہ تعالی نے اسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھیجا تھا اور پھر ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ عیسائی پادریوں کے اسلام پر حملے کو اللہ تعالیٰ کے اس پہلوان نے اس جریء اللہ نے دلائل ابراہیم سے روکا اور نہ صرف روکا بلکہ بسوا کیا اور اس بات کا اظہار اس وقت کے مسلمانوں نے کیا بہت تاریخ میں ہمیں ملتا ہے بلکہ اس زمانے کے علماء جو ہمارے مخالف ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا چنانچہ چند سال پہلے اب ڈاکٹر اسرالحق فوت ہو گئے ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس زمانے میں حقیقت میں اسلام کا دفاع اس مرزا میں غلام میں مت کا دیا اسلام نے کیا تھا بہرحالی بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح آپ نے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا کسی اور مسلمان عالم کو اس کی توفیق نہیں ملی پھر کولین کنتم سے حلطیثہ علیہ السلام کی وفات کا بھی خوبصورت استضلال آپ نے پیش ومایا عربوں میں تو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ ابھی سمجھا جاتا ہے اور بڑا فراسک نظریہ ہے ان کا بہرحال اس کو رد کرتے ہوئے اس دلیل سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مومن وہی ہوتا ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور وہی کسی مقام پر پہنچتا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کُل کن تم تو فتح بے اونی یو یعنی کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے اور فرماتے کہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ خاص معاونص ہو خاص انس ہو ایک تعلق ہو اور مرنا فرماتے ہیں گے اور مرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یعنی آپ کی وفات ہوئی آپ نے مر کر دکھا دیا پھر کون ہے جو زندہ رہے یا زندہ رہنے کی آرزو کرے یا کسی اور کے لیے تجویز کرے جو زندہ رہے آپ کو ماننے والے تو نہ زندہ رہ سکتا کوئی زندہ نہیں رہ سکتا نہ کوئی آرزو کرے گا اگر حقیقی طور پر آپ کو ماننے والا ہے اور نہ ہی اس کو کسی اور کے زندہ رہنے کے نظریے پر یقین رکھنا چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ محبت کا تقاضہ تو یہی ہے کہ آپ کی اتباع میں ایسا گم ہو کہ اپنے جذبات نفس کو تھام لے اور یہ سوچ لے کہ میں کس کی امت ہوں ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں وہ کیوں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا دعوا کر سکتا اس لیے کہ آپ کی نسبت وہ گوارہ کرتا ہے کہ مسیح کو افضل قرار دیا جا اور آپ کو مردہ کہا جائے مگر اس کے لیے پسند کرتا ہے کہ زندہ یقین کیا جائے ایک طرف دعویٰ آن رسن کی محبت کا آپ کے اتباع کا دوسرا یہ کہہ کر کے کہ مسیح زندہ ہے اس کو افسل قرار دیا جا رہا ہے بس آج حضرت مسیحمۃ علیہ السلام سلام جنہوں نے ہر لحاظ سے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے اور آپ کی شان کو بلند فرمایا اور یہی آپ کی بے کا مقصد تھا جس پر علماء کو ہر وقت اعتراض رہتا ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ زندہ نبی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرماتے ہیں غور کر کے دیکھو کہ جب یہ لوگ خلاف قرآن و سنت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو پادریوں کو نکتہ چینی کا موقع ملتا ہے اور وہ جھٹ پٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر مر گیا اور معذ اللہ وہ زمینی ہے اور یہی کچھ ٹی وی چینلوں پہ ہوتا رہا ہے جس پر اربوں دنیا میں بڑا بے پیدا ہوتی رہی آخر کار جب ہماری دلی نے سنی ہووار کے پروگرامس سنے ایم ٹی اے ای پروبی پروگرام سنے تب بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا اور ان کے قائل ہوئے لیکن علماء پھر بھی قائل نہیں ہو رہے آفرماتے ہیں کہ حدیثہ زندہ اور آسمانی ہے اور اس کے ساتھ ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے یہ باتیں جو ہیں ان کی کہ وہ جھٹ کہہتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر مر گیا معذ اللہ و زمینی ہے یہ عیسائی پادری کہتے ہیں اور عیسائی پادری یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور آسمانی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے یہ کہتے ہیں عیسائی کہ وہ مردہ ہے یہی ان کا پراپیکنڈا ہوتا رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ سوچ کر بتاؤ کہ وہ پیغمبر جو افضل الرسل اور خاتم المبیاہ ہے ایسا اعتقاد کر کے اس کی فضیلت اور خاتمیت کو یہ لوگ بٹا نہیں لگاتے ضرور لگاتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ پادریوں سے جس قدر توہین ان لوگوں نے اسلام کی کرائی ہے یعنی ان لوگ مسلمانوں نے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہ لایا ہے اسی کی سزا میں نقبت اور بدبختی ان کے شامل حال ہو رہی ہے جو حال ہے مسلمانوں کا اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو منہ سے کہتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء ہیں یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں اور دوسری طرف اقرار کر لیتے ہیں کہ تریسٹھ سال کے بعد مر گئے اور بھی اب تک زندہ ہے اور نہیں مرا حالانکہ اللہ تعالیٰ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وکانا فضل اللّہ علیہ کا عظیمہ کہ اللہ تعالیٰ کا تو اس پر بہت بڑا فضل پھر کیا یہ شا... ارشاد الہی غلط ہے نہیں فرماتے ہیں، نہیں یہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ توہین کا نہیں ہو سکتا حقیقت یہی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے میں اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جو شخص بیان نہیں کرتا وہ میرے نزدیک کافر ہے ہے فرماتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کی امت کہلاتے ہیں اسی کو اللہ مردہ کہتے ہیں اور اس نبی کی کو جس کی امت کا خاتمہ ضرورت الحم الزلہ تو والمسکنہ پر ہوا ہے یعنی ان پر ذلت اور مسکنی کی مار ڈالی گئی تھی اسے زندہ کہا جاتا ہے اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی اب نبی جو پہلے آ چکے تھے نہیں آ سکتا نہ عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں وہ تو حض موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے نبی تھے وہ فوت ہو گئے اور ان کی امت کا کوئی نبی نہیں آ سکتا حضر موسیقی پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ فیض اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کی پیروی سے ہی جاری ہو سکتا ہے اور ہوا ہے کیونکہ آپ ہی زندہ نبی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ اس زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح معاود اور بہتری معاؤد بنا کر بھیجا ہے جس کا درجہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی کا اور غیر شرین نبی کے حشیا فرماتے ہیں کہ میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر العبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجوز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے اور میں اس جگہ یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی آ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے سو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایک ابدی اور لازوال لذت کا طالب ہو جاتا ہے پھر بعد اس کے ایک مصفہ اور کامل محبت الہی و اس قلب سلیم کے حاصل ہوتی ہے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو پھر محبت الہی حاصل ہوتی ہے اور یہ سب نعمتیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کلن کن تم تو ہی بون اللہ یو یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے بلکہ یک طرفہ محبت کا دعویٰ بالکل ایک جھوٹ اور لاف و ہے جب انسان سچے طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے تب زمین پر اس کے لیے ایک قبولیت پھیلائی جاتی ہے اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں ایک سچی محبت اس کی ڈال دی جاتی ہے اور ایک قوت جذب اس کو عنایت ہوتی ہے اور ایک نور اس کو دیا جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو یہی دیکھ لیں اب دور دراز بیٹھے ہوئے افریقن ممالک میں بھی یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے جو لاکھوں لوگ اہمیت میں شامل ہو رہے ہیں حضرت مسلم علیہ السلام کو مان رہے ہیں آپ فرماتے ہیں جب ایک انسان سچے دل سے خدا سے محبت کرتا ہے اور تمام دنیا پر اس کو اختیار کر لیتا ہے اور غیر اللہ کو عظمت اور وجات اس کے دل میں باقی نہیں رہتی بلکہ سب کو ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی بدتر سمجھتا ہے تب خدا جو اس کے دل کو دیکھتا ہے ایک بھاری تجلی کے ساتھ اس پر نازل ہوتا ہے اور جس طرح ایک صاف آئینے میں جو آفتاب کے مقابل پر رکھا گیا ہے آفتاب کا عکس ایسے پورے طور پر, پر پڑتا ہے کہ مجاز اور اشتہارے کے رنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہی آفتاب جو آسمان پر ہے اس آئنے میں بھی موجود ہے ایسا ہی خدا ایسے دل پر اترتا ہے اور اس کے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے یہی وہ عمر ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے بس آپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل عاشق اور آپ کی پیروی کرنے والے تھے جس کی وجہ سے خدا تعالی نے آپ سے محبت کی اور مسیحی ماود اور مہتی معود اور تاب نبی ہونے کا آزاد بخش اللہ تعالی ہمیں آپ کو ماننے کے بعد اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق فرمائے اور ہمیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل پیروی کرنے والا بنائے ہمیں ہر ایک کو اپنی اپنی اور اور صلاحیتوں کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساش کے ساتھ کو پہچاننے والے اور ماننے والے بنے الحمد <سؤال>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 ومن يدلوا فلاحا ديالهم ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد الله الله ان الله میتا قربا واشا ول مل بال یا کم لالک تروسر ودو ہلک ملا دیکھنا ہے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثامع کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت ثامعین یہ پروگرام ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام نو سے گیارہ بجے شب جبکہ اتوار کو آٹھ بجے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ پروگرام کی شروع میں ہم آپ کی خدمت میں سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اللہ تعالیٰ بنص العزیز کے خود جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں اس کے معاون بعد ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے ریڈیو احمدیہ گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ اشروں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ہم آپ کی خدمت میں مختلف نو مضامین اور پروگرام لے کر حاضر ہوا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم فقی مسائل پر بات کرتے ہیں کچھ پروگرامز جن میں ہم کتب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاحۃ السلام کی بات کیا کرتے ہیں اسی طرح سامعین ہمارے کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہم حالات حاضرہ مغربی دنیا میں جو اسلام کو درپیش مسائل ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج عمومی طور پہ مسلمانوں کو جن حالات کا سامنا ہے وہ کیا ہے ان سے باہر نکلنے کے کی طریقے کیا ہیں اور احمدیہ مسلم جماعت کی مسائی ان حالات کے بارے میں یا اس کو دیکھتے ہوئے جو اسلام کی ایک حقیقی تصویر ہے وہ کس طرح سے پیش کی جا رہی ہے یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے ریڈیو احمدیہ کا یہ پروگرام جو ہم نے ابھی شروع کیا ہے شب بارہ بجے تک آپ کے ساتھ رہے گا پروگرام کے پہلے حصے میں دس بجے تک ہم اور آپ اسی فریکوینسی پر ساتھ رہیں گے دس بجے سے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ پروگرام تو جاری رہے گا لیکن فریکوینسی اے ہو جائے گی. آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہمارے دو جواں سال Uh, علماء موجود ہیں عالم موجود ہیں مربع موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے ریڈیو ایم دیا میں سب سے پہلے امتیاز احمد سرا صاحب کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اپنے سامعین کی خدمت بھی, بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ اسی طرح سے زاہد عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد صاحب السلام علیکم وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو امتیاز صاحب رہتے تو ہم کینیڈا میں ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ پیش اردو میں کیا جاتا ہے ہم یہ بات اکثر اپنے سامعین کو بتایا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت میسر نہیں ضبام مندی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ موقع یہ مواقع ہمیں یہاں میسر ہیں جہاں ہم اپنی بات اپنے سامعین تک پہنچا سکتے ہیں اپنے جی. جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہم ہر ہفتے بتایا کرتے ہیں اور ہمارے سننے والے گواہ ہیں کہ ریڈیو احمدیہ اللہ کی فضل سے بڑا انٹریکٹیو ایک چینل ہے ہم نے ہرگز وہ نہیں رکھا ہوا جو پاکستان میں ہمارے ساتھ ہے کہ یک طرفہ پروپیگنڈا یا یکطرفہ بات کی جائے ہم اپنے سامعین کو بھرپور موقع دیے دیتے ہیں کہ وہ ریڈیو احمدیہ پر آئیں کال کریں ای میل کریں اور براہ راست ہم سے گفتگو کریں سیکھنے اور سکھانے کا ایک عمل جاری رہے جی جو وطنِ عزیز کے حالات ہیں ایک دفعہ پھر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ ہفتوں سے کہ ایک سیاسی ابتری شروع ہوئی تھی اور بڑی محنت سے اس کو موڑ کے ایک مذہبی جنون کی طرف پھر لے کے جایا جا رہا ہے اور وہ معاملہ جو شروع کسی اور وجہ سے ہوا تھا آہستہ آہستہ ممتج ہوتا جا رہا ہے پھر ایک ایسی جگہ جہاں ایک دفعہ پھر ایک ایسی کمیونٹی ایک ایسی اب تو ہم اقلیت کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقلیت جو پرامن ہے وہ جو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کہتی جی وہ جو کلمہ گو ہے لیکن کلمہ باوازے بلند پڑھ نہیں سکتی پھر سب نے اپنے اپنے نشانوں پر اس احمدیہ جماعت کو لے لیا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتی آج تو ہم اللہ کے فضل سے یہاں بیٹھے ہوئے احمدیہ مسلم جماعت کہتے ہیں وہاں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں لکھ سکتے پھر وہی صورتحال پھر وہی ساری بات کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو کیا صورت حال نظر آتی ہے آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے پہ بہت ساری پابندیاں ہیں اگر پاکستان میں میں کسی کو السلام علیکم کہوں تو اس کے لیے میں جیل میں بھی جا سکتا ہوں آپ کو پتہ ہے اس بات جی کا. جی کا تو جی یہ ایک بڑی بدقسمت سیچویشن ہے وہاں پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں وقتاً فوقتاً ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں اور یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی سیاسی پارٹی پھنس چکی ہوتی ہے یا اپنی ریٹنگز یا اپنا جو ہے گراف اوپر کرنا چاہتی ہے یا کسی مسئلے مسائل میں ہوتی ہے تو وہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ اس مسئلے سے کسی طرح نکل جائے تو سب سے زیادہ جو آسان ہے اور جس کو سب سے زیادہ طور پہ استعمال بھی کیا جاتا ہے وہ جماعت احمدیہ ہے اور جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ ایک طرفہ یکطرفہ بات ہوتی ہے نا احمدیوں کو بلایا جاتا ہے ان کا موقع پوچھنے تو اس وجہ سے بہت آسان ہے ایسی کمیونٹی جو امن پسند ہے اور دنیا بھر میں محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں اس کا نعرہ بلند کرتی ہے نہ صرف نعرہ بلند کرتی ہے بلکہ اس کے مطابق رہتی ہے اپنی زندگیاں گزارتی ہے تو اب بھی پاکستان میں کچھ ایسے حالات ہوئے تمام سننے والے سامنے سامعین کو معلوم ہوگا کہ کیا پاکستان کے کی حالات ہیں کس طرح پاکستان میں جو سیاسی ٹرموئل ہے وہ چل رہا ہے اور کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اور سارا کچھ تو اب وہ جو حکومت پاور میں ہے یا سیاسی پارٹی پاور میں ہے وہ اس نے کہا کہ اچھا ایک طریقہ ہے اپنی سیاسی سیاست کو چمکانے کا یا سستی شہرت حاصل کرنے کا تو جو گزشتہ پرائم منسٹر ہیں ان کے داماد نے اٹھ کے کھڑے ہو کے بڑی ایک جلالی تقریر کی اور اس میں جماعت احمدیہ پر بہتان پر بہتان لگائے اور بہت سارے عجیب عجیب باتیں اس میں کہی گئیں اور اس ضمن میں آپ کو پتہ ہو کہ اس کا سارا پس منظر جو یہ تھا کہ گزشتہ دنوں حکومتی پارٹی نے اپنے مفادات کی خاطر جو انتخابی بل میں ترمیم کی تو اس میں جان بوجھ کر جماعت احمدیہ کو گھسیٹا گیا ہے اور اس کا بڑے واضح الفاظ میں حضرت خلیفت المسیل خام اللہ بن اسل عزیز نے دو خطوج جمعہ دوسرے جو آج سے دو خطوج جمعہ پہلے ارشاد فرمایا تھا اس میں بڑے واضح طور پہ بتایا کہ کیا ہے اور اس میں جو ختم نوبوت کی جو ترمیم تھی عہد میں وہ انہوں نے کی اور اس میں پھر ایک پورے ملک میں شور اٹھا اور بیچ میں جماعت احمدیہ کے خلاف یہ تقریر کی گئی اور اس میں بہت سارے باتیں اور جماعت کے کی خلاف کہیں جی. سفی صاحب اس میں آپ کو معلوم ہے انہوں نے جماعت کی کہا کہ یہ جماعت پاکستان کے لیے دشمن ہیں ان کی خدمات نہیں ہیں اور یہ ان کو اس میں ملٹری سے ملٹری میں بھی نہیں لینا چاہیے اور جگہوں پہ بھی حکومتی اداروں جی. میں نہیں لینا چاہیے جی. تو اس طرح کر کے کیا لیکن اس کی پہلے یہ اس کے بارے میں تو ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے تفصیلاً لیکن اس سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو الزام لگایا جاتا ہے جماعت احمدیہ پر یا جماعت احمدیہ کے بانی پر ظاہر سہ کہ جماعت احمدیہ آ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو باللہ من ظال خاتم النبی نہیں مانتی ہم تو کلمہ گو ہیں جیسے صفی صاحب آپ نے شروع میں جا. ذکر کیا کہ ہم لا اللہ محمد, محمد رسول اللہ, اللہ, اللہ پر اللہ اللہ ایمان اللہ. رکھتے ہیں تو آضور صلی اللہ علیہ و وسلم نے خاتم النبیین ہیں اور ہم اس پر پورے یقین کے ساتھ آ آ ایمان رکھتے ہیں اور میں آپ کے سامنے صفی صاحب کچھ اور اپنے سامعین کے جی. سامنے کچھ اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اس بات کا ہمارے سامعین کو علم ہو جائے گا کہ ہم علا وجہ البصیرت اس بات پر قائم ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وََ وسلم خاتم النبیین ہیں اور حضور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی علیہ الطلام وسیحِ ماود و مہدی ماؤد علیہ السلاۃ وسلام وہ فرماتے ہیں زاہد صاحب جو جو. کہ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََََََ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے یہ ہم پر افطراع عظیم ہے ٹھيک ہم جس قوت قوت يقين معرفت اور بصیرت کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ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 مگر ہم بصیرت تام سے جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آ حضرت صلی اللہ, اللہ علیہ علی و وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں لاہ صاحب جی بڑی واضح اقتباس آپ نے پیش کیا ہے کہ جماعت احمدیہ کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور عم. ہمارا مقصد اس جماعت کا قیام ہی جو ہے اسلام کی نشت ثانی اور اسلام کا پیغام جو ہے تمام دنیا میں پہنچانا ہے تو ابھی جو ہم آپ نے اس طرح یہ اقتباس پیش کیا ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے پر یہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور ہمارے خلاف کیس بنائے جاتے ہیں کہ کیوں اسلام کرتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بارے میں جستجو رکھتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کیا مجھے کیا پڑھنا چاہیے قرآن پڑھوں نہ پڑھوں تو ایسا شخص تو پھر اس کے لیے تو یہ مشکل بن جاتی ہے کہ اگر وہ فرض کریں عیسائی ہے اور وہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس پر قرآن کی بحرملی جی. کا الزام آ ہے اگر وہ اسلام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ تو ہمارے احساسات کو مجروع کر رہا ہے تو اس طرح جو ہے کیا کہتے ہیں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو جاتی جی ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کیا کرے اگر وہ اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے جی زاہد بات زاہد بھائی بالکل بات آپ کی درست ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں غیر مسلم جو قرار دینے کی گورنمنٹ کی نہ تو ہمیں سفیر صاحب ہم نے بارہ اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں کسی گورنمنٹ سے سرٹ، سرٹیفکیٹ نہ تو چاہیے نہ ہم کسی گورنمنٹ کے پیچھے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دلایا جائے دی. کہ ہم مسلمان ہیں آ, گزشتہ دو خطبوں پہلے حضرت خلیفۃ المسیل خام سید تعالیٰ بن عزیز نے بھی بڑے واضح و الفاظ میں یہ فرمایا ہے ہم جو بیسز بنایا جاتا ہے جو بنیاد, بنیاد بنائی جاتی ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النوی جی نہیں مانتے تو یہ بالکل غلط ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا آدیانی علیہ صاحۃ وسلام کے ابھی اقتباس صاحب کے سامنے پیش کیا گیا واضح طور پر فرمایا کہ ہم خاتم العضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم العبیا مانتے ہیں خاتم النبی تسلیم کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اب حضور حضرت مرزا غلام احمد کا آدیانی علیہ صاح وسلام خاتم النبی کے کیا معنی کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خاتم النجین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور آدم علیہ السلام سے لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر ختم کیا یہ موٹے اور ظاہر معنی ہیں دوسرے یہ معنی ہے کہ کمالات نبوت کا دائرہ آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیا گیا پھر یہ فرمایا کہ یہ سچ ہے یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن, کہ قرآن نے ناقص باتوں کو باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی اس لیے الوما اکمل تو القم کا مسداق اسلام ہو گیا غرض یہ نشانات نبوت ہیں ان کی کیفیت اور کنا پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں اصول صاف ہے صاف اور روشن ہے وہ ثابت شدہ صداقتیں کہلاتی ہیں تو یہ بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ کیا ہم مانے کرتے ہیں بالکل بالکل امتیاز صاحب بہت شکریہ اس سے پہلے کے پروگرام میں میں آگے لے کے چلوں اور ہم اپنی گفتگو کو بھی آگے لے کے چلیں سامعین کو صرف اتنا بتا دیتے ہیں کہ آج ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سا مختلف رنگ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو رہے ہیں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم گفتگو بھی جاری رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ موضوع کی مناسبت سے ہمارے ساتھ کچھ اور دانشور ہیں کچھ اور ہماری جماعت کے سرکردہ لوگ ہیں جن کی نظر پاکستان پر بھی رہتی ہے جو اللہ کے فضل سے یہاں پہ بھی جماعت کی خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں بھی ہم امتیاز صاحب اور زاہد صاحب انہیں بھی آج ہم آن ایئر لیں گے جی. ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے پوچھیں گے ان سے کہ کس طرح سے ان حالات کو دیکھتے ہیں کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو امتیاز صاحب یہ ایک بہت بڑا فرق آپ نے بتایا کہ ایک ختم نبوت جو عمومی طور پہ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے جی. وہ یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے بس ختم آخر میں آگے اور کوئی کمال نہیں ہے جی جب ہم اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ کمالات نبوت جی سارے جمع ہو گئے جی یہ والا مطلب لیا جاتا ہے جس کی وضاحت کی جاتی ہے اور اگر ایز طالب علم ایک شاگرد کی حیثیت سے ایک آسان سا سوال ہے کہ ختم نبوت پہ ہمارا اور عمومی طور پہ مسلمانوں کا کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی کسی کی آمد کے انتظار میں ہے بالکل اور ہم ان سے تو ایک قدم آگے ہیں کہ ہم آمد کے انتظار میں نہیں ہیں ہم نے تو پہچان لیا اور مان لیا اور اس پر جی ایمان بھی لے آئے جی تو ختم نبوت کے لحاظ سے تو وہ ابھی ہم سے پیچھے ہیں وہ تو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کسی نے جی جی و... بالکل اور, اور, اور زمانی لحاظ سے آخری ہو زمانی لحاظ سے بھی آخری ہوگا اور وہ امت سے بھی باہر ہوگا امت کے باہر سے بھی ہوگا جس کے بارے میں قرآن کریم کھلے طور پر فرما چکا ہے اعزب اللہ شیت علم رسول بنی اسرائیل جی کی جی وہ تو جی بنی اسرائیل جی کا رسول ہے جی اور حضور صلی اللہ علیہ ہم جس کو مان رہے ہیں وہ فرما وہ فرماتے ہیں کہ ہم مجھے جو یہ امتی نبوت کا مقام ملا وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی کامل پیروی کر کے ملا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے ملا اور فرمایا کہ سب ہم نے اس سے پایا شاہد, شاہد ہے, شاہد ہے تو وہ جس نے حق دکھایا وہی وہ ہے تو وہ تو یہ فرماتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اگر مم. میرے اعمال پہاڑوں جتنے بھی ہوتے اور میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سلواتنے سلواتنے سے نہ ہوتا تو میں مجھے یہ مقام کبھی بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا تو یہ جو حضرت اکتس مسیح محدود علسل کو جو عرفان حاصل تھا وہ آ حضور صلی اللہ وسلم سے کامل محبت اور کامل اتباع کی وجہ سے تھا اور آپ نے کامل اتباع کی اور وہ آپ اس مقام تک پہنچے اور جو جو مثال دی جاتی ہے دو تشبیح دی جاتی ہے وہ جس طرح حضرت صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب امت ان کی بگڑ گئی تو آخر پہ ان کو مسیح علیہ السلام آئے ان کی امت کو بچانے کے لیے راہ راست پہ لے کے آنے کے لیے اسی طرح نبی کریم جو مثال دی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے مراد وہی وہ یہ نہیں کہ وہ بجستے عنصر ہی آ جائیں گے مراد یہ ہے کہ وہ کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بچانے آئے اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو امت محمدیہ میں سے مبوض فرمائے گا جو عام امت کو سیدھے رستے پہ لے کے آئے گا جی بالکل امر ہے جی, بھائی جی کہ ہم یہ مان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آئی نہیں سکتا بالکل چلیں یہ بھی بات ہے بات اس سے بھی دلچسپ ہوتی ہے جب ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ چلیے آپ نے مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے دوبارہ مان لیتے ہیں اور آپ جیسے آپ نے کہا امتیاز صاحب کے آگے لکھا ہوا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل تو وہاں جا کے اب کیسے کیسے یہ پینترے بدلنے پڑتے ہیں ان کو کبھی کہتے ہیں ہاں وہ وہ بنی اسرائیل کے نہیں رہیں گے وہ امتی ہو کے آ جائیں گے اور وہ نبوت ان کی کم ہو جائے گی ان کی جو, جو اختیارات اللہ تعالیٰ کو دیے گئے ہیں وہ اختیار بھی پھر خود لے لیتے ہیں خود لے لیتے ہیں بالکل برال یہ باتیں تو ہم کئی سالوں سے اب سو, سو سال سے زائد ہو گئے ہیں جس پر یہ گفتگو جاری ہے بات ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے جب ہم نے بات کی شروع میں امتیاز صاحب جی وہ یہ بات ہے کہ پاکستان کے حالات میں خاص طور پر اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کریں جی ذوالفقار علی بھٹو کے جو سیاسی مسائل تھے اپنی جگہ تھے جب اس پر مشکلات آنے لگیں اس نے بھی ایک جو کام کیا وہ جماعت احمدیہ کو کافر قرار دینے والی بات کر دی جی جب ضیاء الحق نے کچھ سال گزار لیے اور اس کے بعد اقتدار میں رہنا اس کا مشکل ہوتا گیا تو ایک پھر مولویوں کا جتھا جمع کیا اور ایک امتناع قادینیت آرڈیننس انیس سو چوراسی میں لے کر آ سیاست چمکانے سیاست, سیاست چمکانے کے لیے یہاں پہ بھی اپنی جو بھی سیاسی ابتری ہے اس کو ہم کرپشن کہیں یا اس کو بیڈ گورننس کہیں یا جس طرح بھی چیز کہیں ہما عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک بل ہے ظاہر صاحب ایک بل ہے جو کون لے کر آتا ہے حکومت حکومت وقت اس کو ووٹ کون دیتا ہے حکومت وقت اور اسی کی کے اوپر ہمدردی بھی کون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت وقت <تصفح> <بق تصفح> <بق تصفح> جو غلطی بھی خود کی اور, اور جو سیاسی ناکامی تھی یا جو گورننس کی ناکامی تھی اس کو چھپانے کے لیے پھر ایک ڈھال بھٹو ہو چاہے ضیاء الحق ہو اور اب یہ موجودہ حکومت ہو جو بھی یہ پھر گفتگو کو وہی جو پروگرام کی شروع میں ہم نے کہا کہ بات تو تھی سیاست کی لیکن اس کو گھسیت کے لے جا کے پھر لے جاتے ہیں ایک ہیں. پنچنگ پنچ جسے ہم کہتے ہیں سافٹ ٹارگیٹ بالکل مجھے. کہ اس کے بارے میں جو مرضی کہہ دو نہ تو انہوں نے جواب دینا ہے نہ انہوں نے نہ ان کے خون پہ کسی کو پریشانی ہونی ہے ہوا کیا نتیجہ اس کے بعد نتیجہ یہی ہوا جو آپ امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ السلام علیکم کہنے پر بھی مجھے پاکستان میں جیل بھیج دیں گے آپ شیخو پورا میں جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ یہ جب ہم اس کے کلینک پہ آتے ہیں یا اس کے ڈیرے پہ آتے ہیں جو ہومیوپیتھی کی دوائیاں دیتا ہے اس نے دیکھیے یہ اپنے حو شافی لکھا ہوا یہ وہ شافی کیسے لکھ رہا ہے اس سے ہمارا دل دکھتا ہے اس کو آپ جیل میں ڈال دیں اور اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور مقدمہ آپ کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں موت کی سزا تک کہ یہ توہین ہو گئی یہ وہ باتیں ہیں جن چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور جن چیزوں پہ سامین آج ہم گفتگو بھی کریں گے ہمارا مقصد ہرگز بھی ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی حکومت سے درخواست کریں کہ وہ اس پہ غور کرے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ عمومی دوست ہمارے وہ عمومی مسلمان یا پاکستانی جو رہتے ہیں وہ اس بات کا اندازہ کریں کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کیا یہ ہے اسلام کا چہرہ کیا یہ ہے تعلیم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہیں وہ باتیں جن کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ہم غور کریں گے جیسا کہ پروگرام کی شروع میں میں نے آپ سے عرض کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج اپنے پروگرام میں مختلف اکابرین کو مدعو کریں گے کچھ کو آن لائن ہم فون کالز پہ لیں گے اور کچھ براہ راست ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں بھی تشریف فرما ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے اور آپ کو ان کی رائے کو بھی ہم جانیں گے اور دیکھیں گے کہ اس وقت مغربی دنیا میں یا کل عالم میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا وہ کون سا فرقہ ہے جو امن محبت اور سلامتی کا پیغام دے رہا ہے وہ کون سا فرقہ ہے جو وہ تعلیم جو قرآن کریم میں دی گئی یا آ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سیرت جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا کانا خلوق قرآن والی جو بات تھی کہ ان کے اخلاق قرآن تھے وہ اخلاق اس کی عملی تصویر دنیا میں آج کون پیش کر رہا ہے اس اس موضوع پہ ہم بات کریں گے آج ہم ہوائی گفتگو آپ کے ساتھ نہیں کریں گے ہم وہ باتیں نہیں کریں گے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یہ اصل تعلیم تھی اللہ کے فضل سے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون وہ کون سی نمائندگی اللہ کے فضل سے اسلام کی نمائندگی کس طریقے سے کی جا رہی ہے تو آج جو میرے ساتھ پہلے کالر ہیں ان کو بھی ہم اپنی لائن پر لیں گے ان سے بھی بات کریں گے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے ایک بڑے محترم مہمان آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ریڈیو ہم اور خوش آمدید کہتے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں عبد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باری صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے آپ کیلگری سے تشریف لائے ہوئے ہیں جی جی کچھ گفتگو کریں گے کیلگری سے کیا حالات وہاں پہ چل رہے ہیں پھر جو وقت آپ نے ہمارے ساتھ گزارا بڑی مصروفیت آپ کی رہی ونزر کا سفر بھی آپ نے کیا ونزر میں کیا ہم نے کیا ہے جماعت احمدیہ نے کیا آپ دیکھ کر آئے ہیں اس پہ بھی گفتگو ہماری آپ سے رہے گی لیکن فی ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے میں نے لائن پر اس وقت لیا ہوا ہے ایک اور صاحب کو جن کا نام ہے عبدالحلیم طیب عبدالحلیم طیب صاحب جماعت احمدیہ کینیڈا یعنی احمدیہ مسلم جماعت کینیڈا کے نائب امیر بھی ہیں آپ کی پاکستان کے اوپر بھی بڑی گہری نظر ہے عالمی سیاست پر بھی آپ گہری نظر رکھتے ہیں مختلف فورمز کے اوپر احمدیہ مسلم جماعت کی نمائندگی بھی کرتے ہیں ہمارے ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے سپوکس پرسن بھی رہے ہیں انہیں ہم ریڈیو دیت کہیں گے السلام علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ جی جی چلیں ہم نے آپ کو بڑے شارٹ نوٹس پہ آج اپنے پروگرام میں شامل کیا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا راک اللہ, راک اللہ. جو گفتگو شروع ہوئی ہے جو بات ہم نے شروع کی وہ تھی پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر ہمیں ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی ابتری تو وہاں پہ رہتی ہے لیکن بات ہم یہ کر رہے تھے کہ چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو چاہے وہ ضیاء الحق ہو چاہے وہ موجودہ حکومت ہو جب انہیں مشکل آتی ہے سیاسی طور پہ ناکامی یہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو یہ کسی طرح رخ موڑ کے لے آتے ہیں جماعت احمدیہ پر اور ایسے ایشوز لے کر آتے ہیں جن کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو سیاسی طور پر اب اب اب ملک صفدر صاحب نے جو گفتگو جی کی جی پارلیمنٹ میں جی اس میں انہوں نے احمدیوں کے بارے میں بڑے رقیق جملے استعمال کیے چلیے ان کی ان کی مرضی تھی لیکن جو حقائق جی توڑ موڑ کے پیش کیے جس جی میں انہوں نے کہا کہ احمدی غدار وطن ہے جی اور احمدیوں کو نہ تو فوج میں ہونا چاہیے نہ کسی اور طرح اور کہا کہ یہ تو خدمت دے ہی نہیں سکتے یہ جو لفظ کہا غدار کا جی جی جی کتنی غلط بیانی انہوں نے کی ہم چاہتے ہیں کچھ تھوڑا سا آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ احمدیہ مسلم جماعت کی پاکستان کے ساتھ وابستگی پاکستان بننے سے پہلے جی. کیا تھی پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد ہم آپ سے سوالات جاری رکھیں گے لیکن تھوڑا جی. سا ہمیں ہمارے سامین کو بتائیے آپ جی. جی سب سے پہلے تو آپ نے ایک خطبہ سن لیا جی. کہ ہمارے امام حضرت مرزہ مسور صاحب ہیں انہوں نے اپنے آقا و مطا حضرت اکتس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت اکتس مسیح موت علیہ السلام کی الفاظ میں کہ آپ کو عد से سے کتنا तो تو وہی بات کہ ہم ہوئے خیر ام تم سے ہی خیر وسل تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے okay. تو یہ وہ بات مسیح جس کا انتظار دنیا کو یہ نہیں کہ آج یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے امبیان ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا جسے لیٹر دے کہ اس کے آنے کی خبر ان آل میجر ریلیجنس کہ وہ اس زمانے کا مسیح ہوگا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اسادے. تو وہ ساری چیزیں آپ کے علم میں تو اصل چیز وہاں سے ابزدا ہوتی ہے کہ جو دشمنی ہے وہ اس نام سے ہے جو خدا کا فرستان خدا کا مسیح اور جس کے بارے میں خدا نے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کی پیش ہیں اور ان پیشگوئیوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے شفیائے کرام بزرگ غدی نشین انہوں نے آپ کے آنے کی خبر دی تو اصل دشمنی خدا اور خدا کے رسول سے جنگ والی بات ہے اور دوسری بات اب ہم یہ ذکر کریں گے کہ جس طریقے سے کیپٹن سفتر نے جو قومی اسمبلی کے اندر جو الفاظ استعمال کیے اس میں اگر آپ فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں اور بہت سارے ایسے دانشور اور مہب جنہوں نے اس طریقے سے اسی کو جواب دیا کہ تم کس دنیا کی بات کرتے ہو کیسے کیسے پاک لوگ جنہوں نے اس کام کے لیے اس کی بنیادوں میں اپنے خون کو رچا دیا اور اس کے لیے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے حضرت مسلم اور وہ ہے جو اس کے پیچھے کہ مسلم لیگ جو تھی جب ہر طرف سے ناکام ہو رہی تھی کوئی اس وقت کے جو آج جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ عالم اسلام کے سب سے بڑے مجاہد ہیں یہ ان میں سے ایک بھی ساتھ نہیں تھا اور اس وقت آپ کی دور کی نظر میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناب جو ہمارے ملک کے صحیح معنوں میں ایک عظیم جن کا تاریخ میں تاقیامت نام رہے گا وہ قائد اعظم محمد علی جناح جن کی تاریخ میں ہر جگہ پہ ہر خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ذاتی طور پر اور پوری جماعت کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ ہم نے نئے ملک پاکستان کے لیے ہر قربانی کا اہل رکھیں گے اور ہم مسلم لیگ جس کی سربراہی اس کو قائد اعظم کر رہے تھے اور اس زمانے میں ایک بہت بڑا نام تھا وہ تھے حضرت چودھری ضفر اللہ صاحب ان کو ان کی معاونت کے لیے مقرر کیا اور پھر قائد اعظم نے رحمت اللہ نے خود دیکھا کہ انہیں کس طریقہ ایک ہیرا ملا ہے جو اپنے آنے والے بولے کے لیے اپنی قوم کا سچا خیر تھا اور جس کو اسلامی طریق پر ایسی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت میں اس کے قیام میں یہ وہ بنیادی اینٹ تھی جو صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور پھر اس کے آگے آگے چلیں گے کہ کرارتا تھا پاکستان پاکستان کی تاریخ نہیں بلکہ دنیا کی تاریخوں سمانے کی وہ ریکارڈیڈ چیزیں ہیں کہ اس کے تخلیق کرنے والے کون تھے وہ تھے حضرت چوہری محمد رف اللہ خان جنہیں اس زمانے میں سر کا خطاب ملا اور پھر مسلم لیگ کی کامیابی میں جو ان کا حضرت مسلم مود خلیفہ کے نئے ہم کہتے ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد کادانی مسیح مؤد و مہدی مؤد ان کے بیٹے اور ہمارے دوسرے خلیفہ تھے انہوں نے مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے جب قائد اعظم بالکل مایوس ہو چکے کہ میرے کہنے میں تو کوئی مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر اور خصوصی طور پہ جو مذہبی ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے تو اس وقت آپ نے حضرت مسلم سے یہ درخواست کی کہ کیا طریقہ ہے کہ جس میں ہم پورے عالم اسلام کو متد کریں تو پھر آپ نے حضرت چودھری صاحب کی ڈیوٹی لگائی اور خود نسائیں دیں ایسی ہدایات دیں کہ جس میں جو پہلی کہ وزارت اعلیٰ سے اس منصب سے کون پہلے مصطفی ہو تو اس ان کے کہنے کے اوپر جو مسلمان اس وقت کے انہوں نے اس کو کو اپنے پیش کر دیا کہ ہاں لیکن اس کے پیچھے حضرت مسلم تمنا تھی وہ نسائیں اور اس وجہ سے انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں کہ جب پاکستان کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو قائد اعظم کی نگاہ کس کے اوپر پڑتی ہے وہ تھے حضرت چودھری رف اللہ خرصا جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ اور دنیا کی تاریخ میں ان کا نام زندہ اور ہے نہ صرف اپنے ملک کی خاطر بلکہ عالم اسلام کی خاطر اور باقی دنیا کی مظلوم قوموں کی خاطر اف جہاں پر اصولوں کی بات ہوئی وہاں پر آپ نے سب سے پہلے مسلمان ممالک کی ازادی میں بہت بڑا کام اور پاکستان کے نام کو دنیا کے نقشے کے اوپر ایک مضبوط ملک کے طور کے اوپر جنہوں نے روشناس کروایا وہ حضرت چودھری ظفر اللہ خسا کسی طریقے سے جب بھی کسی وقت وہ وقت تھا اس وقت کہ جب تھا تو کس کے اوپر نظر پڑی کہ اس وقت حضرت چودھری ظفر اللہ خسا یہ کہانیاں اور قصے نہیں ہیں بلکہ جماعت احمدیہ کہ ان مشاہد کے درکشن کا تارن کا کارنامے ہیں جسے قوم اور ملت اور علیہ السلام عالم اسلام جو ہے ان کی بے لوف اور بے مثال خدمات جو ریکارڈڈ ہے اس است میں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ قصے نہیں ہیں اور آپ آپ میں یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے جو سمجھدار باشور طبقہ جو لکھ رہا ہے وہ ساری حقیقت ساری آ, ہر کوئی جو دل کے اندر بغز رکھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ مہبان وطن یہ ہیں وہ مہمان قوم یہ جی. ہیں جی. وہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں جی جی. جو خدا اور خدا کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے والے جب آپ وزیر ریلوے تھے تو اس وقت ایک حادثہ پیش آیا اور وقت تھا رات کا اور تحجر کا وقت تھا آپ اس وقت اس ریلوے سیلون میں تھے اور اس وقت اخباریں لکھتے ہیں کہ حضرت چودھ ظفر اللہ صاحب اس وقت نماز تحجر ادا کر رہے تو یہ کون تحجر ادا کرتا ہے جو سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور پھر سب سے پیاری آ حضرت محمد مصطفیٰ کے اوپر اور اس شریعت کوئی جی ہمارے ب... جی. کو جی. جی. جی. ساتھ عبد الباری چودھری صاحب بھی ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان آپ نے تقریر بھی سنی ہوگی جو کیپٹن سفدر صاحب نے کی ہے اس میں ایک بڑا جو انہوں نے اعتراض کیا اور ایک پرپوزل پیش کیا کہ ہم ہم کو بین کر دینا چاہیے احمدیوں کو پاکستان آرم فورسز میں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی آرم فورسز کی کیا خدمات ہیں جو ابھی تک کر چکے ہیں احمدی السلام علیکم و اللہ جیسا کہ میں اپنے آپ کو اگر پیچھے لے جاؤں انیس سو پینسٹھ میں اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے جو ستمبر چھ کو ہوئی تھی اس وقت تین جرنیل ایم دی تھے جنہوں نے چھم جوڑیاں چوینڈا اینڈ رن کچھ اس میں کمانڈ کی ہے اور خدا کے فضل سے تینوں فاتح جرنیل کہلائے اس وقت تمام میڈیا نے پاکستان میں ان کو ان کی خدمات کو سراہا اور اس وقت نشان حیدر کے بعد کا جو سب سے بڑا اعزاز دیا جاتا ہے حلال جرت وہ ان تینوں دوستوں کو دیا گیا دو ان میں سے دو بھائی تھے ایک عبدالل جنرل جنرل عبدالل ملک اور دوسرے جنرل اختر حسین ملک صاحب اور آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی کوئی جنرل جو ہے وہ دورانے ڈیوٹی شہید نہیں ہوا یہ بہت جنرل اختار جنجوعہ صاحب تھے جو نائنٹین ون میں خدمات بجا لاتے ہوئے جنگ میں کام آئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائے مجھے خود جنرل اختر حسین ملک صاحب سے ملنے کا اتفاق انیس سو چھیاسٹھ میں کوئٹہ میں ہوا ماشاءاللہ بڑے ہینڈ سم سکس فٹ فور انچ ٹال بڑی خوبیوں کے مالک تھے بہت ایسے جنرل دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ جماعت نے جب بھی موقع پاکستان پہ آیا اپنی خدمات پیش کیں اور اللہ کے فضل سے پوری تندہی سے یہ جی سارے کام سر انجام دیے اور اس کے بعد بھی بہت سارے با اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنرل ناصر صاحب تھے وہ بھی سن کی جنگ میں زخمی ہوئے اور آ, کسی طرح ہم کسی سے ہی پیچھے نہیں ابھی تک بھی خدا پہ میجر افضال شہید ہوئے جنگ میں اسی طرح ریسنٹلی ہمارے کئی دوست بعض افغانستان میں اس میں آ, وزیرستان میں ان کی جسم جو ہیں باڈیز جو ہیں وہ روا لے گئی اور وہاں تدفین کیا گیا جا. ہم ہمیشہ اللہ قبض ہے ہمیشہ ملک کی اس حفاظت میں آگے آگے رہے ہیں جی ہاں جیسے رن آف کچھ کی اگر ہم بات کریں تو بریگیڈیئر افتخار جنجوہ صاحب جن کو آج بھی ہیرو آف رن آف کچ کہا جاتا ہے اور انہوں نے اپنی اور کہتے یہی ہیں کہ یہ واحد جنرل جو اگلی صفوں میں جا کے جنگ میں شامل ہوئے تو آج بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی بات کی جاتی ہے اور انہیں ہلالِ جدت بھی دیا گیا تھا جی اور جنگ عظیم کے بعد جو سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہے چوینڈا میں چونڈا میں جی بریگیڈیئر عبدالعلی ملک صاحب وہاں پر کمانڈ پر جو کہ این جی بریگیڈیئر تھے تو حلیم طیب صاحب آپ سے اب یہ سوال ہے کہ یہ تو آپ نے اس کے فوج کے حوالے سے بات کی اور سیاست کے حوالے سے بات کی کیا احمدیوں نے پاکستان میں سائنس کے رجحان کو بڑھانے کے لیے سائنس کی ترقی کے لیے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے جی آپ نے بہت ہی اچھا نام لے لیا اور یہ نام یہ ایک مسلمان کا نام پہلے کہنا چاہیے اور جس کو ساری دنیا اور سوائے پر قسمتی سے چوہتر کے بعد اس کو کافر کہنے والے ورنہ کل عالم جو ہے آپ کو مسلمان کے نام سے یاد کرتا ہے اور جو ٹائٹل اس وقت اخباروں میں ہے کہ مسلم سائنٹسٹ وہ کون تھے ڈاکٹر اسلام اور جن کا نام تاریخ میں زندہ رکھنا ہے اور تاقعام زندہ رہنا ہے انشاءاللہ. ان کی خوبیوں میں اول خوبی کے اسلامی اصولوں کے اوپر کاربند پرانے کریم سے فیض پاسر، سائنس کر تحقیق کرنے والے واحد نوبیل انعام یافتہ اور ساری دنیا کی طرف سے انہیں یہ کہ آپ ہمارے ملک کی شہریت لے لیں یہاں تک ہندوستان نے بھی یہ آثر کی اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک کسی کا نام لیں یو ایس اے اس کے بعد یو کے مینی کنٹریز یا فر کہ آپ ہماری شہریت لے لیں لیکن آپ نے کہا کہ میں پاکستان کی سرزمین سے اٹھا ہوں وہ میری شناخت ہے میں اس مٹی سے بنا ہوں تو میری شناخت میرا ملک پاکستان ہے پہلے حصے میں صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ کس دل کی کیفیت ہے جس کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اس کو پیشکش کرتی ہیں لیکن وہ اس محبت میں کہ نہیں میں پاکستان میں ہوں اور اس کو اس لباس کو بھی زندہ رکھا ہے جس وقت آپ کو یہ سب سے بڑا اعزاز ملا ہے اور سب سے پہلے کون سا کہ خدا تعالی کے کلام سے وہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے مخصوص لباس کو کہ میں کون ہوں میں پاکستانی ہوں اسی لباس میں آئے اور کسی طرح کی پرواہ نہیں کی کہ میں باقی دنیا میں کیوں نہ اسی طریقے سے یا یعنی نہیں تھی کہ میں کس ملک کا شہری وہ تھے ڈاکٹر عبدالسلام اور اس طریقے سے جو ان کی خدمات ہے اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں تو انسان برسہ حرض میں پڑ جاتا ہے کہ یہ وہ اقوام عالم میں ایک مقام ہے جس کو اس وقت صدر پاکستان نے اپنا سائنسی مشیر مقرر کیا یہ ایوب خان کا دور بھی رہا اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو اس کے اس سے پہلے اس کا باپ ذوالفار علی بھٹو اور پھر وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ لیکن جس نے سب سے زیادہ مذہب کے نام کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا وہ اس وقت کے مارشل جنرل جس کے بارے میں پوری چیزیں موجود ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کے سامنے یہ جی الفاظ برائے کہ ڈاکٹر عبدالسلام تم سے بڑھ کے اور کون مسلمان ہو سکتا ہے جی ہاں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عبد طیب صاحب ہم آپ پروگرام میں شامل ہوئے آپ نے ہمیں وقت دیا ہے ہم اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے ہیں یہاں پہ آپ جو مستقل سامعین ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ دس بجے تک ہم اور آپ اسی فریکوینسی پر رہتے ہیں اور دس بجے کے بعد ہمارا پروگرام جاری رہے گا صرف فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی ہو جاتی ہے تو ہمارے سامعین جنہوں نے ہمیں ابھی اس فریکوینسی پر ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ دس بجے سے بارہ بجے تک آخری دو گھنٹے کا پروگرام اے ایم فائیو پر پیش کیا جائے گا عبد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج انہیں ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے تشریف لائے ہیں کیلگری سے اور زاہد صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ سوال آپ کے ذہن میں ہے عبدالباری صاحب سے مختصر وقت ہے پوچھ لیجئے باری صاحب کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں جزاک اللہ صفی بھائی آ, باری صاحب ابھی آپ ونزر سے ہو کے آ رہے ہیں اور کوئی ونڈر میں جماعت کی پچھلے دنوں میں کافی مصروفیات رہی ہیں چودہ اکتوبر کو ملک کی خدمت کے لیے ابو و ہوا کو ابو و فضا کو بہتر کرنے کے لیے وہاں پہ ڈیڑھ درخت بھی جماعت کے کارکنان نے جو ہے لگائے اس کے بعد اب یہ 18 اکتوبر کو ایک وہاں پہ پروگرام ہوا اگر آپ اس کی کچھ تفصیل بتا سکیں میں اس کی تفصیل بتانے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ دوست جانتے ہیں کہ 2016 ہمارے 50 ایئر تھے کینیڈا میں جی آ, اسی سلسلے میں بعض جماعتوں نے کوشش کی کہ اس موقع کے اوپر کوئی یادگار جو ہے ان جماعتوں میں قائم ہو جائے کیلگری میں خدا کے فضل سے سٹی آف کیلگری نے مسجد کے سامنے جو پارک ہے اس میں ایک بہت بڑے پتھر کے اوپر جماعت احمدیہ کا تعارف اور پچاس سالہ جو پلیٹ ہے وہ لگائی پھر جو حضور نے اس وقت درخت لگایا تھا اس کے سامنے بھی ایک بڑے پتھر کے اوپر یہ پلیٹ لگائی کہ یہ حضوری علی حضرت مرزا مسرور صاحب نے یہ درخت لگایا ہے الحمدللہ میر نے آ کر اس کی جو تھی وہ رونمائی کی اور آہ آہ اس کے بعد میں عرض کرتا چلوں کہ مجھے پرسوں یعنی تھرس ڈے کو ونزر جانے کا موقع ملا میں پچھلے دسمبر میں بھی ونزر گیا تھا اس وقت ونزر کے صاحب جو دوست رائے ہیں انہوں نے بتایا ان میں سے ان کے ماشاء اللہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں علیم خان صاحب بڑے ایکٹیو خدا کے پھلسے آدمی ہیں بڑے ہونہار پہنچے ہوئے ہر طرف ان کے تعلقات ہیں ڈاکٹر علیم صاحب انہوں نے بتایا کہ اس طرح جماعت کا پروگرام بن رہا ہے کہ ان شاء اللہ ایک ایسا مانومنٹ بنائیں جو پارک میں لگایا جائے جس کے اوپر یہ چیز لکھی جائے اور وہ دیکھیں کیا اس کا ہوتا ہے جماعت نے دو سال کی محنت شاکہ کے بعد کوشش کے بعد ڈرائنگے وغیرہ منظور کروانے کے بعد سٹی سے پھر ان کا سارا یہ جی پروسیس جو تھا وہ چائنا گیا چائنا سے ساری چیزیں بلڈ اپ ہوئی بنی اور گلوب اور اس کی بیس وغیرہ ساری جو ہے وہ ڈیٹرائٹ کے جو سامنے والا کینیڈا کا ایسا ایک پارک ہے جس میں ہزارہ لوگ جو ہے آتے جاتے ہیں گرمیوں میں اور وہ واک کرتے ہیں وہاں وہاں اس کی بیس کے اوپر یہ مونومنٹ لگایا گیا ہے جس کے ایک طرف یہ لکھا گیا ہے کہ جماعت احمدیہ کینیڈا جماعت احمدیا کی بنیاد اٹھارہ سو انانوے ننانوے ایٹین ایٹی نائن, ایتی نائن, ایتی نائن میں حضرت مرزا غلام علیہ وسلم نے رکھی یہ جماعت مسلمانوں میں ترقی یافتہ ایک جماعت ہے اور اس کا جو ماٹو ہے وہ لف فار آل ہیٹر فڑنان ہے یہ جو گلوب لگایا گیا ہے یہ کوئی پندرہ فٹ اونچا ہے بڑا ہے جانے والے لوگوں کی نظر کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے لو فار آل ہیٹر فرنان جمعہ کی دوپہر کو وہاں میئر کو انوائٹ کیا گیا تھا شہر کے اور پارک اتھارٹیز کو پولیس کو دوسروں کو خدا کے سے بہت اچھی وہاں حاضری رہی میئر آئے اور انہوں نے آ کر اس کی جو تھی نا رون رونمائی کی اور بہت اچھا رہا مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنے لوگ وہاں سے جائیں گے یہ جماعت کا نام ایسا ہوگا جو ہر آنے جانے والا وہاں پڑے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ جماعت احمدیہ یہ ایک قسم کا تبلیغی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک مانومنٹ ہے وہاں کہ ہر آنے جانے والے کو پتہ لگے گا کہ جماعت احمدیہ کیا ہے کہاں ہے کیا تھے کیا کرتے ہیں کیا ان کا نصب العین ہے اور نسبہ ہمارا یہ ہے کہ ہر کسی محبت اور نفرت کسی کے لیے نہیں بہت ہے اچھے م. یہی دراصل اسلام کی تعلیم جو حقیقی تعلیم ہے اور یہ ہمارا پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہم بتائیں کہ دنیا میں کون سی تصویر ہے جو آج عمومی طور پہ مسلمان دیتے ہیں جہاں لفظ آتا ہے اسلام کا یا اسلام فوبیا ہے یہاں ٹیرورزم ہے یا جو لفظ جہاد تھا اس کو جو جہاد آج جس جو چیز بن چکا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس طرح سے حقیقی تعلیم جو پیش کر رہے ہیں ابھی ساری جو خدمات آپ نے ذکر بھی کیا کیلگری کے لحاظ سے بھی اور ویسٹ میں پچھلے مہینے جو آپ نے ملاقاتیں بھی کی جتنے فسٹ نیشن کے لوگ تھے پھر آپ اور لوگوں سے ملنے گئے دور دراز کے سفر آپ نے کیے یہ تمام ان چیزوں کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا صرف ایک مقصد یہی ہے کہ اسلام کا جو ایک حقیقی پیغام امن کا پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچایا جائے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں تشریف لائے اللہ میں نے جزاک اللہ شکریہ بہت بہت آپ پروگرام میں تشریف لائے کچھ کوئی چیک وغیرہ بھی میئر کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں پلیز کچھ عرض کر دیں پندرہ ہزار ڈالر کا چیک وہ تھوڑا ہیلتھ اتھارٹی کو دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو بعض جو ہاسپٹل میں ضروریات ہیں اس کے لیے اور انہیں رن فار ونزر رکھا ہے اور اگلا دس سال کے لیے ونزر جماعت نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ شاء پانچ لاکھ ڈالر دیں گے اس کار خیر میں ماشاء یہ بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہم پروگرام میں آگے چل کے رنس پہ بات بھی کریں گے کیونکہ میں بھی ملٹن شہر سے آ رہا ہوں اور ہم بھی اسی قسم کی کچھ کاوشیں کرتے ہیں اس پہ ہم ذکر کریں گے اس پہ ہم ذکر کریں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے جی بری صاحب آخری سوال میں آپ سے کرتا چلوں اختصار کے ساتھ یہ ہم نے لگایا ہے مونیومنٹ کیا کوئی اس پہ ریئیکشن بھی لوکل طبقے کا آپ کے سامنے موجود ہے کیا تاثر تھا لوگوں کا پازیٹیو پازیٹیو تھا سارے لوگ بلکہ ایک دن پہلے یہ جمعے کو ہوا ہے اس کی رونمائی تھرسڈے کی شام کو انہوں نے ایک پروگرام ایک بہت بڑے حال میں رکھا ہوا تھا جس میں نیبرز کو بلایا ہوا تھا اس میں تقریباً ساڑھے تین سو کی حاضری تھی بہت اچھا پروگرام تھا اور انہوں نے بڑا پسند کیا وہ یہ پروگرام ہر سال کرتے جیان. ہیں اس دفعہ ان کا یہ نواں پروگرام تھا ماشاء اور ماشاءاللہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور آ, وہ جماعت ونجز جو ہے اس موقع پہ اپنی سالانہ جو کاروائی ہوتی ہے سال ہم نے کیا کیا ہے وہ بھی بیان کرتی ہے سب نے بہت سراہا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو بڑھائے بہت, بہت, بہت شکریہ بہت شکریہ باری صاحب آپ ریڈیو شامل ہوئے آپ کی واپسی کب ہے میں <laughs> ان اللہ کو, کو خیر سے لے کے جائے جا جا جا. اچھا وقت گزرے بلکہ آپ نے ہمیں شامل بھی کیا پچھلے مہینے جب وہاں پہ, پہ پہلی برف باری تھی تو آپ نے ترونٹو والوں کو بھی یاد رکھا بہت بہت شکریہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے کے رکھے اور اسی طرح جماعت کی خدمت کی اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے تو یہ تھے باری صاحب ہمارے ساتھ اسی طرح ہم نے آج عبد طیب صاحب کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا اب وقت ہے جب ہم کچھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے رنز کی تو بات کر لی امتیاز صاحب یہ تو ایک عمومی طور پہ ہم جی. کہہ رہے ہیں کہ اسلام ام کا مذہب ہے جی اصل تو ہماری جڑ قرآن کریم ہے اور جی بہت سے اعتراضات نواز بلّہ کہنا چاہیے لوگ قرآن پہ کرتے ہیں اس کے لیے ایک جماعت احمدیہ کیا کر رہی ہے آ, اس کا ذکر میں آ, اس کے بعد کرتا ہوں آ, لیکن جو قرآن کریم کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تو یہ جو آ, آ, چیک دیا گیا جی. میئر کی خدمت میں ہسپتال کے لیے اور آ, جو فلاحی کام جماعت کرتی ہے تو یہ کوئی پی آر اسٹنٹ نہیں ہوتے یہ پیورلی سلسلے جو انسانیت کی خدمت ہے اس کے لیے ہوتے ہیں اور اس کی بیسز قرآن کریم میں ہے اس کی بنیاد قرآن کریم میں ہے اور اس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کن تم خیر امت نخر جتل ناس کہ تم وہ ایسی بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے فلاح و بہبود کے لیے بنائی گئی تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کو واپس دیں لوگوں کو جو اچھے حال میں نہیں ہیں غریب ہیں غربہ ہیں ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کی خدمت کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ, وسلم, صلی اللہ علیہ, وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بہت زیادہ غربہ کی مدد کی Uh, آئندہ جا کے بھی میں اور uh, مثالیں آپ کے سامنے ان پیش کرتا ہوں لیکن ہمارے چونکہ جس طرح آپ نے عرض کیا کہ دس بجے ہم نے چینج uh, yeah. کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس دو مہمان ہیں جس سے ہم نے بات, جن سے ہم بات کرنی ہیں تو پہلے ہی اسی سلسلے میں جو ہیں uh, ہم uh, نے یہ غور کی یا فوڈ بینکس اور فوڈ ڈرائیوس کے لیے فوڈ uh, بینکس uh, کے لیے فوڈ ڈرائیوس کرتے ہیں یا ہسپتالوں کے لیے چندہ وغیرہ پیسے وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ان کو دیتے ہیں جو فلاحی کام ہے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ مسس آگا میں ایسی ایک فوڈ ڈرائیو ہوئی اس کے لیے ہمارے بہت ہی پیارے دوست مرزا نسیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اس کو پورا اوور سی کیا اور میئر کی خدمت میں کچھ چیک وغیرہ بھی دیا تو اس سے ان کی ڈیٹیل لیتے ہیں ان سے چلیے بہت شکریہ آپ نے ذکر کیا مرزا نسیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈیو احمدی میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل سے آپ نے یہ کام کیا تھوڑی سی تفصیل بتائیے ہمارے سامعین کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں لوگ جان سکے موٹو کام کر رہی ہے آپ کو جیسے دنیا جانتی ہے ہم ہر کام میں جہاں بھی ضرورت پڑے اللہ کے فضل سے پیش پیش ہوتے ہیں اس سلسلے میں ایک یہ ہے آپ یہ سن کے حیران ہوں گے में जब میں جب बताया نے بتایا ہمیں میئر نے بے شمار لوگ پاورٹی لیول سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں یہ भी بھی حیران کن بات تھی کتنے ڈیولپ کنٹری ہونے کے باوجود شہری اتنی مشکل میں ہے اس نے کافی سالوں سے ہم اس سلسلے میں فوڈ ڈرائی پہ سالے رہے ہیں اور ہر سال خدا کے فضل سے اس سلسلے میں ہم زیادہ مزاق کرتے ہیں لیکن اس بار خصوصی طور پہ جب ہمارے روانی پیشوا پزم سورجم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے پچھلے سال تو ہم نے میں ہمارے جو مثلا کے امیر ہیں انہوں نے مینج کیا ہم لے کے گئے اس کو مرزا صاحب کے پاس جب بات کافی باتیں ہوتی رہی اس سے انہوں نے خود کہا آپ کی کمیونٹی یہاں ہر لحاظ سے بڑی ہیلپ فل ہے اور انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں پانچ ہزار ڈالر دس ہزار پوڈ پھوڑ دیا ہے کہ ہمارے جو رانی پیشوا ہے انہوں نے مسکرا کے کہا وہی بات نہیں کے ساتھ ڈبل کر دیں گے یہ فوراً کیا دیا ہوتا ہے مطلب مشورہ کرتا ہے لیکن جب ان سمجھتے ہیں جب ہمارے روانی پیشوا یہ بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے تائید ہوتی ہے جی ہم نے یقین کرے ہمیں نہیں سمجھ آتی خدا تعالیٰ نے کیسے داد کی چند دنوں میں ہم نے وہاں پھوڑ کے ہم بار لگا دیا جب میرا ہمارے ساگا میں تجیب لائی تو ساتھ ان کے چیف جو ان کا وہ بھی ساتھ وہ کہتا ہے मैं یہ देख रहा ہوں یہ سنگر لارجسٹ ایفرٹ سب سے بڑی ہے جو آپ نے کی ہے یعنی آپ نے بیس ہزار کہا تھا تو یہ پچیس ہزار سے بھی زیادہ ہوگا جب میں نے کٹھا جی ہم نے اکٹھا کیا میئر کو دس और کا چیک اور پچیس ہزار ڈالر جو پچیس ہزار پاؤڈ مارنا زیادہ ہوگا ہم نے پیش کیا اس کے بعد ہم یہ تو ہم سمجھتے معمولی بات ہے جیسے ساری دنیا جانتی ہے ادارہ ہے جو پوری دنیا میں ختم کر رہا ہے ہم خخار سوچتے یہ ہم نے خالی کر رہی ہمیں کو کو ہم سے کوئی بندہ نظر آج کے فضل سے پہلے میں اللہ کا فضل ہوں اسے ساتھ ہمیشہ پیش پیش رہتے ہیں چلیے بہت بہت بہت شکریہ بہت شکریہ نسیم بیگ صاحب بہت شکریہ ان مسائل کو جاری رکھے ہم انشاءاللہ شاء اللہ احمدیہ کے توسط سے آپ کو یا جہاں پر بھی احمدیہ مسلم جماعت اس طرح کے کام کر رہی ہے اس لیے نہیں کہ کام کیا ہے پھر وہی بات ہم اپنے سامین کو بتائیں گے کہ ہم اسلام کا جو حقیقی چہرہ امن کا جو پیغام محبت کا جو پیغام ہے اس کی امر تصویر دنیا میں کون پیش کر رہا ہے یہ ہے موضوع جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اوکے اللہ شکریہ بہت بہت آپ نے بڑا تفصیل بتایا اللہ تعالیٰ آپ کی مسائل میں برکت بھی ڈالے اور اسی طرح جماعت کو جماعت احمدیہ مسلمہ کو جو اسلام کی نمائندگی ہے حقیقی طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اس کو ہمیں صحیح رنگ میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ دراصل قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ کن تم خیر امت نخرجت للناس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے خود وسلم. اپنے نمونے سے یہ کر کے دکھایا سفی صاحب ہمارے پاس ابھی چند منٹ ہیں جی تو آپ نے قرآن کریم پر جو اعتراضات ہونے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ پوچھا تھا تو دراصل کل کے پروگرام میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے میں نے اور زاہد صاحب نے ذکر کیا تھا اسی طرح قرآن کریم کو بھی پر بھی اعتراض وقتاً فوقتاً جاری رہتے ہیں کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے اور وہ قرآن کریم کے بارے میں اعتراضات کرنا شروع کرتا ہے تو چند سال پہلے جب ایک ٹیکسس میں امریکہ میں ایک پادری تھا اس نے کہا کہ قرآن کریم کو جلایا جائے جی تو اس وقت ہمارے جماعت احمدیہ کے امام سید حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسی الخ س سید بنسل عزیز نے ہمیں یہ تحریک فرمائی کہ مختلف جگہوں میں جا کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بڑے بڑے شہروں میں جا کے قرآن کریم کے لیے قرآن اوپن ہاؤزز کیے جائیں اور اس میں لوگوں کو قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جائے قرآن کریم کی میں موجود پیشگوئیاں ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جائے اسلام کی حقیقی تعلیم کے بارے میں بیان کیا جائے تو اسی ضمن میں بہت سارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ روز ایک پروگرام مسس آگاہ میں بھی ہوا تو اس زمن میں ہمارے پاس سید احسن گردیزی صاحب موجود ہیں ان سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے تو پلیز آپ ان سے بات کریں بہت شکریہ بہت شکریہ گردیزی <متحد> صاحب کو سید احسن گردیزی صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں ہم خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں جی الحمدللہ بہت الحمد للہ میسی ساگا کا ذکر ہو رہا ہے جہاں ایک طرف ہم نے فوڈ ڈرائیو کی بات کی بیگ صاحب کے ساتھ اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں جی جی تو قرآن اوپن ہاؤس جو کیا گیا اس کا مقصد کیا تھا کیا تاریخ تھی کس دن ہوا کیا پیغام اس کے ذریعے آپ دیتے ہیں جب قرآن اوپن ہاؤس کرتے ہیں تو دنیا کو جو غیر مسلم ہیں انہیں کیا پیغام دیا جاتا ہے یہ بتائیے جی یہ تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے تین اکتوبر کو یہاں مس آگا میں ایک مس آگا میئر کے آفس کے نیچے گرینڈ ہال ہے بہت خوبصورت ہال ہے وہاں پہ قرآن مجید کی ایگزیبیشن کی تھی اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو آج کل جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے وہ زیادہ تر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور قرآن مجید کے خلاف ہے کہ بعض دفعے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید جو ہے وہ وائلنس کی تعلیم دیتا ہے اور نعوذ باللہ بلّہ حضرت صلی اللہ علیہ, وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات پہ عمل کرتے تھے جو کہ بالکل غلط ہے تو ہمارے خلفائے احمدیت نے اس بات پہ بڑا زور دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے تراجم کیے جائیں تاکہ لوگوں کو ان کی زبان میں اس تعلیم سے آگاہ کیا جائے تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہماری جماعت نے پچہتر سے زیادہ زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم پیش کیے ہوئے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اس دن پچاس سے زیادہ تراجم اویلیبل تھے ماشاء ہم, ہم نے وہ پھر ایگزیبیشن لگائی اور اس میں کافی زیادہ ہم نے ایڈورٹائز کیا سراؤنڈنگ ایریا میں تو بہت سارے لوگ سینکڑوں کے حساب سے لوگ آئے اور ہمیں دیکھ کے یہ کافی خوشی بھی ہوئی کہ بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہماری زبان میں اویلیبل ہے میں آپ کو ایک دو چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں کہ ایک عورت آئی وہاں پہ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ قرآن اس زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے جو میں سمجھ سکتی ہوں تو آ کے اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اس کو ہاتھ لگا سکتی ہوں تو میں نے کہا ہاں بالکل لگا سکتی ہوں کہنے لگی نہیں میں نے یہ سنا ہے کہ جو لوگ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے میں کہ نہیں یہ ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے سب یہ ہے کہ انسان کو صاف ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے آپ قرآن مجید کو دیکھیں اس نے قرآن مجید کو اٹھایا اور اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس ریسپیکٹ سے اس کتاب کو دیکھ رہی ہے اس نے اندر سے کئی جو آیات تھیں ان کے ترجمہ کو دیکھا پھر اس کے چہرے کی دشاست کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کس طریقے سے وہ خوش گئی پھر اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ شاء اس کی کاپی حاصل کروں گی اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے جو تراجم تھے لوگوں نے دیکھے اور جو جو بھی جس کا انٹرسٹ تھا اپنی اپنی زبان میں جیسے ہم نے یہاں پہ جو پیش کیے تھے اس میں مراکو کا جو تھا پالش لینگویج تھی جرمن لینگویج تھی فرینچ لینگویج بہت ساری لینگویجز تھیں تو جو جو لوگ ان زبانوں کو سمجھتے تھے تو اب ایک چیز جو ہمیں اور بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ آ, بعض لوگ جو الزام لگاتے ہیں جماعت احمدیہ کے اوپر کہ جی یہ تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے ان کے تو چاند ایک لوگ ہیں کہ ایک قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے کسی عام بس, آ, میں, میں ترجمہ اس کے لیے انتہائی لٹری تعلیم اس کے پاس ہونی چاہیے تو جا کے وہ قرآن جیت کا ترجمہ کر سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پچہتر سے زیادہ زبانوں میں جماعت احمدیہ دیا ترجمے پیش کر دیے ہیں جو پچہتر سے زیادہ زبانیں بولنے والے انتہائی کوالیفائیڈ لوگ اس جماعت میں داخل ہیں جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ یہ کوئی دو مہینے یا ایک سال کا کام نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن کا ترجمہ جائے وہ دو چار چھ مہینے میں پیش کر دے جی اس میں خلاح سال, سال لگتے ہیں ایک ترجمہ کسی نے کرنا ہو اس کی وہ ٹرانسلیشن کرتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے ورڈ بائی ورڈ چیک کیا جاتا ہے پھر جا کے اس کی اپروول ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے ایزے ایزے مسلم, مسلم اور یہ ہمارے بھائیوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی ہم اس قسم کے پروگرامس کرتے ہیں ہم جماعت کو یا احمد جماعت کو پروموٹ نہیں کرتے ہم اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی, صلی اللہ کو پروموٹ کرتے ہیں ہم جی. نے ان کے دین کو پرموٹ کرنا ہے ہمارا جی. جو بعض دفعہ یہ بات کی جاتی ہے ناموس رسالت کی اگر ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا خیال کرنا ہے قرآن مجید کی ناموس کا خیال کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقو مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تھی لوگ پیاسے ہیں لوگوں کو بتانا چاہیے لیکن دوسرے ہمارے بھائی اس, با... اس بات پہ توجہ نہیں دیتے میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہاں ہم نے ایک پروگرام کیا یہ بھی سینکڑوں کے حساب سے ہم نے یہ پروگرام کیے تھے یہاں پہ اسٹوری آف دا پرافٹ تو ہم نے یہاں میں کیا تو لائبریری میں لائبریری میں تھوڑی سی تین سو سوا تین سو کے قریب لوگ اکاموڈیٹ ہوتے ہیں تو میں نے اپنی کمیونٹی کے جو دوست ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی دوست سیٹوں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ پیک تھا لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ میں خدا کو شاہد کر کے یہ بیان کر رہا ہوں کہ زمین کی جو فیڈنگ ہیں لوگ اس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں صاحب میں بھی گوا ہوں اس بات کا تو اور میئر آف مسز آگا وہاں موجود تھی اور اس نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس قدر آ حضرت صلی اللہ علیہ سیرت کو جب لوگوں نے وہ پروگرام دیکھا بعد میں کہنے لگے کہ ٹوڈے وی انڈرسٹینڈ وٹ دا ٹرو پروفٹ واس واٹ واض دا کریکٹر آف حضرت صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ تو ہمیں آپس کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو چپکلشیں آپس کے جو ہیں ناراضگیاں چھوڑ کے ہمیں سب کو مل کے سارے مسلمانوں کو مل کے ایک ہی کام کرنا ہے اور کرنا چاہیے کہ اپنے پیارے آف مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ, اللہ, اللہ تعلیم کو عام کرے اور ان کی ایک ہی تعلیم تھی لو فار آل ہیٹ فرنم کہ کسی سے وہ نفرت نہیں کرتے تھے جہاں پہ بعض دفعہ ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں لگانے والے یہ نہیں چوٹھے. ہم لوگ الزامات پچھلے جو انتہائی بےزی کرتے ہیں قتل کر دینا چاہیے تو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل میں باقاعدہ وہ پبلش ہوا اور اخباروں میں بھی آیا کہ جی آ حضرت دو شخصوں نے بےتی آزر نے دو شخصوں کو قتل کیا چلیے گردیزی صاحب آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پہ مجبوری یہ ہے کہ مجھے پروگرام کو دس بجے سے دوسری فریکوینسی پر لے کر جانا ہے ہمارا پروگرام دس بجے سے لے کے بارہ بجے تک ای ایم فائیو تھرٹی پر پیش کیا جاتا ہے تو سامن یہاں پر اب وقت ہے جب ہم اپنی پروگرام کی فریکوینسی تبدیل کرتے ہیں پروگرام جاری رہے گا میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں امتیاز احمد سرا صاحب موجود رہیں گے میں زاہد عابد موجود رہیں گے گفتگو موضوع آپ نے ہمارا آج کا سنا ہے آپ کو بھی دعوت آپ بھی اپنی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے موضوع سے متعلق بات آپ بھی کر سکتے ہیں اس وقت دوسری فریکوینسی پہ جانے سے قبل جو آج ہمارے ساتھ مہمان شامل ہوئے ہیں عبدالحلیم طیب صاحب اسی طرح سے عبدالباری صاحب تشریف لائے اور سید احسن گردیزی صاحب مرزا نسیم بیگ صاحب آپ تمام کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اپنے خیالات اور مسائی کے ذکر کیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے آمین. تو سامین اب یہ وقت ہے جب ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ سٹوڈیوز کا نمبر یہی رہتا ہے ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود رہیں گے دو گھنٹے کا وقت ہمارے پاس مزید ہے دس بجے سے بارہ بجے تک جو ساتھ ہے ہمارا اور آپ کا وہ اے ایم 530 تھرٹی پر رہتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی اگر آپ کو سننے میں دقت ہو تو ان کی اسمارٹ فون اپلیکیشن بھی ہے یا پھر آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے یہ پروگرام سن سکتے ہیں جو کہ ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے کچھ سیکنڈز کے لیے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے انشاءاللہ آپ سے ایک منٹ کے بعد ملاقات ہوتی ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam Ahmadiyat zinda ba Ahmadiyat zinda ba Ahmadiyat zinda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 مدی زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کا دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد Ehmadiy az-Zillabat Ehmadiy az-Zillabat Ehmadiy